السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا من من دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقالا انني من المسلمین استیش بر تشریف فرما لائق وفائق معزز و محترم مؤخر و معتبر علماء کرام بزرگان دین نوجوانوں دوستوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اس کا فضل ہے اس کی عنایت سے کہ آج الحمد للہ ہمارے مستند علماء کرام سے کچھ علمی دعوتی گفتگو سماج کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توقی فتح فرمائے ایسے بار کے بعد مشاہد کے بیچ میں مجھ ناجیز کو بھی مختصر سبق دے دیا گیا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے میں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بقی مطالعہ فرمائے ساتھیوں کیسے کہ آپ نے سنا کہ مجھے داول اللہ کے موضوع سے متعلق کچھ دیر گفتگو کر ہے اسی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے روبرو بڑی معروف آیت پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس روح زمین کا سب سے بہتر کام سب سے برتر کام سب سے اونچا کام سب سے اعلی کام سب سے عربا کام سب سے بلند کام اللہ کی طرف بلانا ہے اللہ کی طرف دعوت دینا ہے آنکھ بند کر کے آپ جو تعبیر استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ دعوت کا کام اتنا بلند کام بہت بڑا کام ہے ہمارے علما جو محنتیں جدوجہد قربانیاں پیش کرتے ہیں دعوت کے سلسلے میں اور خاص طور پر آج کی یہ جو مجلس ہے یہ بھی اسی دعوت کا ایک حصہ اسی دعوت کی ایک کڑی ہے کہ جو مشاعر محنت کر کے ہمارے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو دوستو اور ساتھیوں یہ بھی ایک دعوت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری دعوت کے مستقبل ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں جنہیں اسلام نہیں بچا انہیں اسلام کا تعارف نہیں انہیں اسلام کون بچائے گا کیا یہ دن اسلام صرف ہم لوگوں کا دین ہے کیا صرف مسلمانوں کا دین ہے بات ایسی نہیں ہے اللہ تبارک و چالا نے فرمایا سربدو یا سربدوری خلا کا کم اس آیت میں اللہ نے عبادت کا مطالبہ کیا اس آیت میں اللہ نے عبادت و بندگی کا حکم دیا تو یا ایوہ الناس کہا دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے عبادت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ بتانے کے لیے انبیاء ایک آئے اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کھڑی رہے تو اللہ تبارک و چالا نے فرمایا میں سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں معلوم ہوا عبادت کا مطالبہ اللہ نے دنیا کے سارے انسانوں سے کیا صرف مسلمانوں سے نہیں آج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے تو صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنتا ہے اور ہر نبی پر کوئی نہ کوئی موجزہ یاسمان یا کتاب نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ پر قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا قرآن اس قرآن کو بھی کہا گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی یہ کتاب ہے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا پیغام اس کتاب میں تو خلاصۂ کلام یہ کہ یہ دن اسلام سارے انسانوں کا دین ہے ہم کو اللہ نے سعادت بخشی ہم اسلام میں ہیں مسلمان ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے لیکن میرے بھائی ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو اسلام میں داخل نہیں ہے اسلام سے دور ہے کنتم تم خیر مسجد اخرجت کا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ سارے دنیا کے انسانوں کے درمیان اللہ کا پیغام پیش کرو میرے بھائیو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کام کو انجام دینا اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ سارے انبیاء کے کی بحثت کا مقصد یہی رہا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے اور اس سلسلے میں پہلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کڑپ تھی جو آپ کا جذبہ تھا جہنم سے بچانے کی جو فکر تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجر کی نماز پڑھ رہے تھے سب کی بلاوت ہو رہی ہے اور آپ اس آئے پر پہنچتے ہیں پر پہنچنا تھا کہ آپ آپ برداشت نہ کر سکے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی آنکھیں اشبار ہو گئی آپ رونے لگے سب کتھا رونے لگے اور یہی نہیں اس رات آپ یہی ایک آج بار بار پڑھتے رہے روتے کیا ہے اس آیت میں؟ اے اللہ اگر تو عذاب دے گا اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں لیکن اے اللہ اگر تو بخش دے گا تو مقررت کر دے گا تو, تو زبردست ہے حکمت والا ہے اسی ایک آیت کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہے روتے رہے جبریل امین آ اللہ تعالی کے پاس اللہ کو سب پتا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیے جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں اس قدر ہو رہے ہیں آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل دیکھو میں نے عیشا کی دعا پڑھی عیسا کو اپنی امت کی فکر ہے مجھے میری امت یاد آ رہی ہے کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا شان شانے جبریل اللہ کے پاس واپس گئے پھر آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس فیصلے سے اللہ آپ کو راضی کر دے گا اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے تھے اسی قوم کے لیے امت کے لیے برادران وطن کے لیے ترقی تھے آپ کہ کیسے جہنم سے بچے اور حقیقی مسلمان وہی ہے حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچائے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرے میرے بھائی سچے مسلمان کی پہچان ہے اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی جو فکر تھی اور آپ کا جو آپ کی جو جد و جہد تھی آپ یہاں تک کہ اللہ تبارک کو خود کہنا پڑا اللہ کا باقاعدہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے بہت دوستو اور ساتھیوں دعوت دین کی ذمہ داری دراطران وطن میں بھی بہت اہم ہے اور میں یہ کہوں کہ بسا اوقات مکان و مقام کے بدلنے سے حالات و سروف کے اعتبار سے کام کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی کثرت ہے تو ایسی جگہوں پر ہماری دعوت کے زیادہ مستقبل وطن ہوں گے غیر مسلم بھائی ہوں گے جہاں ہم مسلمانوں کے رو برو دعوت کا کام کریں گے ان کے دام دام اللہ کا پیغام رکھیں گے وہیں پر ان سے پڑھ کر جہاں تعداد میں وہ زیادہ ہے تو ان کے پیچھے بھی محنت کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور آپ ہم اور آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کئی طریقے ہیں جہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں مختلف مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں اس کے رزلٹ بھی اچھے ہیں نتائج بڑے عمدہ ہیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی بات تو یہ کہ علماء کی رہبری میں علماء کی سرپرستی میں ایک, ایک غیر مسلم بھائی کو اسلام کا تعارف کیسے کرائیں گے وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا خاص طور پر توحید، رسالت آکرت جنت اور جہنم یہ ایسے نکات ہیں جو قرآن مجید میں بار بار گھما گھما کر اللہ نے بیان کیے اور ان چیزوں کو غیر مسلم کے روبرو پیش کرنا ہے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے ہمیں بھی سیکھنا ہے اور غیر مسلموں کو سکھانا ہے اس سلسلے میں بھی کئی واقعات ہیں جو میں آپ کے روبرو رکھ سکتا ہوں لیکن وقت بہت محدود ہے ہمیں اپنے معتبر علماء سے سننا ہے میں آپ کے سامنے دو مثال رکھتا ہوں دو واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں سب سے پہلے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت الشیخ یاسر شہب علی حضی اللہ نے جو گرا قدر خطاب کیا اس خطاب کے رو برو اس خطاب کے دوران ہمیں نیکیوں پر ابھارا تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں صرف رمضان میں نہیں سال کے بارہ مہینے اگر نیکی کرنے والے بن جاؤ گے چھوٹی سی چھوٹیاں چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو انجام دو گے اور نیت خالص ہوگی تو آپ کی یہ نیکی آپ کا یہ چھوٹا سا عمل بسا اوقات کسی کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتا ہے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ڈاکٹر ہے غیر مسلم ڈاکٹر اسلام قبول کیا اس سے پوچھا گیا قبول اسلام کا سبب کیا ہے اس نے کہا میرے مسلمان دوست کی ایک نیکی ہے وہ کیا نیکی ہے کہتا ہے ایک مرتبہ میں اپنے مسلمان دوست کے ساتھ ٹو ویلر پر جا رہا تھا میں گاڑی چلا رہا تھا میرا مسلمان دوست میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گاڑی ٹاپ گیئر میں چل رہی تھی اچانک میرا مسلمان دوست کہتا ہے بھائی ذرا گاڑی روکو تو میں نے گاڑی روک دی اور جب میں نے گاڑی کنارے لگائی تو کیا دیکھتا ہوں میرا مسلمان دوست راستے میں سڑک پر گیا کوئی بھاری چیز پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور لا کے سڑک کے کنارے رکھا اور پھر مجھے آ کر کہتا ہے اب چلو غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا بھائی تم نے یہ کیا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ تم گاڑی سے اترو اور سڑک میں جو چیز تم نے اٹھائی اسے لا کے کنارے کرو یہ تو تمہارا کام نہیں تھا یہ تو سرکاری عملہ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے یہ کر لیا کر لیں گے مسلمان نے جواب دیا تھا کہ نہیں یہ ہر مسلمان کا کام ہے اللہ نبی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا وہ حدیث ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اب صنحاء واجنا راستے سے تکلیف کا چیز کو ہٹانا بھی ایک نیکی ہے ایمان کی پرانچ ایمان کا جس اللہ اکبر غیر مسلم نے مسلمان نے کہا یہ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ راستے سے تکلیف در چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ جملہ سنا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کوئی یہ بات پہلے پیغام سنا رہا ہے کہ راستے سے تکلیف در چیز کو ہٹانا ایمان ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسی دن اسی دن میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ گئی اور میں نے سیرت پڑھنا شروع کر دیا اور بہت جلد و دن آیا کہ اللہ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور میں مشرف پر اسلام ہو گیا میرے بھائی جب وہ مسلمان راستے سے اس تقریبہ پتھر کو ہٹا رہا ہوگا اس کے حاشت خیال میں بھی بات نہیں رہی ہوگی اس کا یہ پتھر ہٹانا کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے گا ابھی ہمارے شیخ بہتر ہمیں ابھار رہے تھے کہ نیٹیاں اللہ کی قسم ہے ایسے ایک واقعات نہیں کئی واقعات ہیں میدان میں جو کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو ہم انجام دیتے ہیں ہماری اس نیکی کو دیکھ کر سبحان اللہ دوسروں کے لیے راستہ ہمار ہو جاتا ہے اور ہدایت پا جاتے ہیں اللہ نے کہا ربد الدین الفر الدم اس نے نے کہا کہ ایسا ہو یعنی ایسا ہوگا قیامت کے بھی یہ مشرک اور کافر کہیں گے جب جہنم کی آگ میں جلیں گے کہیں گے کاش کہ ہم بھی ہمانوں کے بھی کتنا اچھا ہوتا اسی آیت کے حوالے سے بعض اہل نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا کردار اپنا اعمال اپنے افعال اور اپنی ذات و شخصیت کو ایسی بنائے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو ایسا مثالی بیاں بنا کر پیش کریں کہ دنیا مثال میں یہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے جو ہمارا ایسا کردار ہوگا وہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر کہے گا کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تو میرے بھائیو یہ اسلام کی خوبی ہے یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کی ایک چھوٹی چھوٹی آداز چھوٹے چھوٹے سنتیں چھوٹے چھوٹے تعلیمات جو ہیں اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے عمل کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا ہدایت کا انشاءاللہ یہ ایک بات دوسری اور آخری بات دوسرے اور آخری واقعہ سنا کر بات ختم سنات، سنات، کرنا رہا ہے ان وہ یہ کہ دعوت کا کام ہم جب کریں گے تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیسے کرنا ہے کیا طریقہ ہے تو جیسے تیرنے والا آ کر گھنٹوں آپ کے سامنے لیکچر دے کہ اس طرح है جاتا ہے اس کی یہ باری کیا ہے اس کی یہ نزاکتیں ہیں تو کیا یہاں سن سن کر کے آپ کو تیرنا آ جائے گا نہیں آئے گا جب تک آپ نبی میں اتر پانی میں اتر کر اپنے ہاتھ پیر مار کر کر کے سیکھنا نہیں شروع کریں گے آپ کو کبھی تیرنا نہیں آئے گا پی آئی ہی دعوت کا کام بھی ایسا ہی ہے آپ جب میدان میں اتریں گے میدان آپ کو سکھائے گا میدان آپ کو بتایا گا ہاں اصول اور بنیاد قرآن و حدیث لگتا منصوب اس کی روشنی میں جو خریدے ہوں گے وہ میدان آپ کو سکھائے گا جیسے کہ میں واقعہ سناؤں آپ کو کہ بعض ساتھیوں نے ایک طریقہ اختیار کیا وہ کیا طریقہ تھا کہ اعلان نشر کیا اعلان نشر کیا کہ پانچ سطح کا مضمون اور ان مضمون جو تھا وہ یہ کہ پیارے نبی صدر سلم کے امن کی تعلیمات اس موضوع پر پانچ سفح کا مضمون لکھنا ہے اور اس میں پہلی پوزیشن آنے والے کو پچیس ہزار دوسرے نمبر پر آنے والے کو پندرہ ہزار اس طرح کا اعلان نشر ہوا اور اس میں جو سب سے بنیادی شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس مقابلے میں صرف غیر مسلم طلبا اور طالبات جو اسکول اور کالجز کے ہیں وہی شریک ہو سکتے ہیں اس مقابلے میں مسلم طلبہ طالبات شریک نہیں ہوں گے یہ اعلان نشر ہوا اعلان نشر ہوا چند دن گزرنے کے بعد درخواستیں بڑی محدود آئیں تو ذمہ داران نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں کچھ دن اور رک جاتے ہیں اعلان ابھی ہمارا جو گیا ہے پھر سے دوبارہ نشر کرتے ہیں ہفتہ اشرا گزرا اللہ اکبر غیر مسلم طلبہ طالبات کی طرف سے تین سو درخواستیں آئیں تین سو درخواستیں آئیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات پر مضمون لکھیں گے مضمون لکھا گیا اور وقت مقررہ پر پہنچایا بھی گیا چیک ہوئے اور ایک کالج کی طالبہ پہلی پوزیشن حاصل کر دیے اور بھی لوگوں نے سیکنڈ حاصل کیے مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ جب وہ دن آیا کہ ان لوگوں کو انعام دینا ہوا تو اسٹیج لگایا گیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اس خطابات بھی ہوئے اور سب کو باری باری انعام دیا جانے لگا جس بچی نے جس طالبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس کا نام اناؤنس کیا گیا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا انعام حاصل کرے وہ طالبہ اسٹیج پر تو آئی لیکن جب اسے انعام دیا جانے لگا تو وہ انعام لینے سے انکار کر رہی ہے کہتی ہے کہ نہیں میں اس انعام کی حقدار نہیں مجھے یہ انعام نہیں چاہی سب نے کہا کیوں تم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ تمہارا حق ہے کہتی ہے کہ نہیں کیا بتایا اس نے جو مجھے پوچھی تو کہا کہ آپ لوگوں نے جب اعلان نشر کیا تھا تو اس میں آپ نے شرط رکھی تھی کہ اس مقابلے میں صرف غیر مسلم طلبہ طالبات شریک ہوں گے مسلم طلبہ طالبات کے لیے مقابلہ نہیں ہوگا تو بچی کہتی ہے کہ میں نے مقابلے میں جب شرکت کی اور نبی کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا تو یہ دن آنے سے پہلے اللہ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور میں مسلمان ہو گئی ہوں اب یہ انعام میرے حصے کا نہیں رہ گیا میرے رب نے مجھے اسلام کے زخم میں انعام دیکھا میرے بھائی کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ خود طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں اور اللہ راستے کھولتا چلا جاتا ہے تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے اور خاص طور پر یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ حالات بڑے نا رکتا پے ہیں حالات بڑے پریشان کن ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دعوت کا کام نہیں ہوگا میرے بھائی ہو میں آپ سے سوال کرنا क्या ہوں کیا دعوت کا کام کبھی بھی آسان رہا ہے کبھی بھی دعوت کا کام آسان رہا ہے پوری اسلام کی تعریف اٹھا کر دیکھ لو امیا کی پوری تاریخ پر ڈالو کیا اسی ندی کے زمانے میں आपको ऐसा लगा है कि नबी के लिए दावत का काम बहुत आसान था क्या अंबिया को गालियां नहीं दी गई क्या अंबिया का मजाक उड़ाया नहीं गया उन्हें शायद पागल मजनू वाना और कैसे कैसे कह अल्दावाद नहीं दिए गए उन पर पत्थर नहीं बरसाए गए उन्हें मारा नहीं गया उन्हें सताया नहीं गया उन पर थोका नहीं गया क्या क्या नहीं हुआ क्या समझते हैं हम ये दावत का काम बहुत आसान है नहीं ये अल्लाह वालों का काम اللہ کی قسم ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں گاؤں کیا آپ کر دے ہم جنت میں داخل ہو جائے اور اپنی قوم کو بھی جنت میں لے جائیں تو ان کے لیے کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ یاد رکھو یہ دعوت کا کام کوئی پھولوں کی سیچ نہیں ہے یقیناً یہ خطروں کا راستہ ہے مشکلات سے بھرا ہوا ہے پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے انہی پتھروں پہ چل کر انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی بہت نہیں ہے میرے بھائی دعوت کا کام اتنا آسان ہوتا تو جا کر پتھر کھا کر یہ نہ کہتے کہ نہیں कहते नहीं है इन्हें ये नहीं तो तो का कि انہیں چھوڑ دو یہ نہیں تو ان کی तो ضروری مان لائے گی میرے मेरे ہو دعوت کا کام یہ نہ سمجھنا یہ بہت آسان ہے ہاں ہمت کرو کوشش کرو اللہ راستے کھولے گا یہ شہادت کا ان میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بھائیوں باتیں بہت ہیں مشالے بہت ہیں واقعات بہت ہیں لیکن وقت مجھے اس بات کی قدر اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے رو برو کچھ دیر اور خائل رہوں میں اسی پر اپنی گفت کو پور ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب جلال ہی اسلام کی جو تبلیغ اور دعوت کا کام ہے اس میں جو بھی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنے کی توفیقہ فرما اور خاص طور پر خاص طور پر جس کے پاس جو صلاحیت ہے جس کے پاس علم ہے وہ علم کے ذریعے جس کے پاس قوت ہے مال ہے وقت ہے وہ ساری چیزیں جس کے پاس جو اللہ نے دی ہے ان سب کو اللہ تعالی ہمیں میدان دعوت میں بروئے کام لانے کی توفیق فرما اللہ ہمیں عزت کے ساتھ رکھنا خاتمہ ماحول ایمان بالخیر پر ہو عامر کو آخر تعوانہ الحمد للہ ربی